بس اللہ صلی اللہ علیہ و اللہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی باقی کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے آج دس نمبر اسی ہیں اور اور نمبر سات ہے اور ہمارا کلمہ بعض سلسلہ بعض کلمہ طیبہ کے آخری پیراگراف پہ ہیں کہ علامہ رحمت اللہ علام لنتُ اللہ اس جملے کی توضیح اور تشریح کے بارے میں ہے اس کا نبد تجمہ تو کہ علامہ پنجن پاک کا ذکر اللہ کا ذکر پہلے اس کلمے کے اندر رسول کا ذکر ہو چکا تو ان سے اللہ سے اللہ کے رسول سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی سے فاطمہ سے حسن حسین سے ان سے محبت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہو اور ان سے بہت دشمنی ادا کینا رہنے رکھنے والوں پر والا مک عظیم اللہ کے اللہ تو اللہ کے رحمت سے وہ دور ہو اس مبارک علمہ کا محتاطر ترجمہ یہی ہے اس کے تھوڑا سے لوگ بھی کریں تو محبیم لفظ مہبی اصل میں محبینہ ہے اور ہم ضمیر الگ ہے ہم ان کے معنی میں ان ہستیوں کے معنی میں محبین جو ہے عربی زبان میں لفظ احبا یحب ہاں جی شرفی اب سے باوی فال سے اس کا سوا محب کی جمع ہے ہاں جی کی جمع ہے محبہم اضافہ ہونے سے وہ نون گر گیا اس میں محبوں پھر محبینہ ہوا ہے پھر اضافہ و تو محب بھی ہی موا ہے تو محب کے معنی کیا ہے چاہنے والے ہاں جی سے محبین و چاہنے والے محبت کرنے والے کے معنی میں ہیں محبین کے معنی ہم ان سے کے معنی میں یا الگ سے ضمیر ہے ان سے کے معنی میں مراد یہاں ان سے مراد اللہ رسول محمد علیہ السلام حاطمہ زہرا حسن حسین علیہ الصلاۃ السلام کی طرف یہ ضمیر پلاتی ہے تو علام محبہم ان سے محبت کرنے والے ان عظیم حسیوں سے محبت کرنے والوں پر اللہ کے رحمت ہے تو رحمت ال کا میں نامان لکھا ہے رحمت اللہ ہاں جی رحمت المرحم رحمہ ان سب کا لغت میں رحم مہربانی اس معنی میں لکھا ہے یعنی اللہ کی مہربانیاں اور رحم ان پر نازل ہو جی اللہ اللّہ کیا ہے اللہ کی مہربانیاں اور رحم اور رحمتیں ان پر نازل ہو یہ معنی ہے اللّہ مبغضم اللّہ مبغز ہاں جی یہاں پر بھی مبغذین جہگ جی لفح سے ہم الگ لفح سے ان دونوں کو ملائے اضافت کے ذریعے سے موبغز ان عظیم حسیوں سے اللہ سے رسول سے علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام سے بغض رکھنے والا مبغزین اب غذائی بزو سے اسفال مبغزن آتا ہے اور یہ مبغزین جم ہے تو البغز کا لغت میں معنی لکھا ہے ضد الحب یعنی محبت کا ضد بغز یعنی محبت کا ضد ہے محبت کے ضد کو عرب بغز کہتے ہیں یعنی مطلب محبت کا ضد اب کیا ہوا یعنی نفرت و دشمنی تو بغز کے معنی نفرت و دشمنی موبغذ کا معنی نفرت کرنے والا اور دشمنی کرنے والا ہاں جی نفرت کرنے والا اور دشمنی کرنے والا عرب میں باغذہ و باغذہ یا بغذ کا معنی دشمن جانا جانا نفرت کیا جانا یہ معنی کیا تو اسی لوگی تحقیق کے مطابق اب موبغزن کا معنی یعنی دشمنی اور نفرت کرنے والا ہاں جی اب وہ شکست جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہے علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلاۃ وسلام سے دشمنی کرتا ہے. اور وہ سچ مچھ اگر دشمنی کرتا ہو کوئی کوئی بھی اس کائنات میں کوئی بھی شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہو اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہو ہاں جی اور محمد اور علی فاطمہ حسن حسین سے دشمنی کرتا ہو تو کیا سچ مجھ دشمنی کرتا ہو اور آپ اللہ رسول اور اور اللہ علی فاطمہ حسن حسین کے آپ سستا دوست اور بہت زیادہ ان سے چاہنے والا ہو تو کیا یہ دو چیز یہ تو دو, دو محبت اور ایک دشمنی آپس میں جمع ہو جائے گا آپ کے دل میں ناممکن ہے اگر اللہ سے رسول سے ہاں جی اور فاطمہ علی فاطمہ حسن حسین سے اگر آپ کے دل میں سچی محبت جمع ہو گئی سچی محبت آپ کے دل میں آگئی، با بمعارفت محبت آپ کے دل میں آگئی، گئی ہاں تو پھر ان کے دشمن بھی آپ نے صحیح پہچان لیا کہ اور دشمن ان سے سچ مچ واقعے میں نفرت کرنے والا ان سے دشمنی کرنے والا ان کے لبت خواہ انسان آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بھی ہو آپ کے دل میں جو ہے اگر پتہ چل جائے تو کیا آپ فطری طور پر آپ کے دل میں محبت آ جائے گا نہیں آئے گا یہ ناممکن چیز ہے اگر اللہ رسول علمہ سے ہمارے دل میں سچی محبت آ جائے بامعرفت محبت ہو اور پھر ان کے جو ہے سچ مچ دشمن ایک تو ایسے جو ہے تبلیغات کے زمین میں آپ دشمن مواقع میں وہ دشمن نہیں ہے ایک یہ سچ مچ دشمن ہے تو اس صورت میں جو ہے ان کے بارے میں انسان فطری طور پر جو ہے آپ کے چاہنے والے سے آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے اور چاہنے والوں سے چاہنے والوں جو آپ کے کے چاہنے والے ہیں ان سے جو محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ دل میں محبت خود بہت آ جاتی ہے لیکن جو جو آپ کے چاہنے والے ہیں بہت زیادہ چاہنے والے ہیں ان سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے ان کو ستاتا ہے ان کو عزت دیتا ہے ان کو تکلیف دیتا ہے تو جو ہے یہ فطری طور پر آپ کو اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے ہاں جی نفرت ہو جاتی ہے تو سو نفرت کا اظہار جو ہے اب مختلف طرقوں سے کر لیتے ہیں تو یہاں فرمایا اللہ مغم لانت اللہ ان سے دشمنی نفرت بغض رہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو اب لانت کا معنی کیا ہے عرب لغت میں لکھتے ہیں یا لعنوں لان لانت کرنا شرمندہ کرنا داہ تک کرنا نانج اور نیکی سے دور کرنا تو یہاں مراد کیا ہے داہ کرنے کے معنی میں نیکی اور اپنے رحمت سے محروم رہنے کے معنی میں تو اللہ مبم لانت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ان پر لانت مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی درگاہ سے ان کو دہتکار دے اپنے درگاہ اپنے رحمت سے ان کو محروم کرے اپنی شفقت اور نیکیوں سے اپنے احسانات سے اس کو محروم کرے ہاں یہ معنی میں ہے لانت کے معنی بد دعا کے معنی میں یہاں پر اللہ کی رحمتوں سے محروم کرنے معنی میں اے اللہ تو جو تجھ سے دشمنی کرتے ہیں نا وہ نہیں من کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ جو تجھ سے دشمنی کرتا تیرے نبی سے دشمنی کرتا ہے اور تیرے دین کی سربلائی میں اپنی پوری زندگیاں وقف کرنے والی سب کچھ کچھ وقف کرنے والی ہستیاں علی فاطمہ حسن حسین جنہوں نے اپنی پوری ہستی کو دین اسلام کی وقاع کے لیے وقف کر دیا ان سے دشمنی رہنے والوں کو ان کو اذیت اور تنگ کرنے والوں سے اللہ جو ہے ان کو تیری رحمت سے تم معروم کر دے یہ ہماری ایک دعا ہے ہاں اس کا مطلب کہ ان کو اپنے رحمت سے دعا کریں یہ تو نہیں ہو سکتا نہ جو اللہ سے رسول سے پنجن پاس سے دشمنی کرے اس کے حام میں آپ دعا کریں ان پر اللہ کی رحمت ہو ہاں یہ تو کیا ممکن ہے کوئی بندہ سر کی دعا کرے یہ تو ممکن نہیں ہاں اس کی ہدایت کے لیے آپ دعا کر سکتے اللہ سے لوگوں کو ہدایت کرے اور وہ سے غلط کا اگر وہ زندہ ہیں تو اور اس کو ہدایت کے لیے اب دعا کہہ سکتے ہیں لیکن جو مر گیا اب اس کے لیے ہدایت کا سلسلہ بند ہو گیا پھر انہوں نے سطح کی دنیا میں ان کو ادیتین دے کے چل بسا جیسے یزید علیہ لانت ہے تو ان کے لجل عانت کے سوا اور کوئی چاہ رہا ہی نہیں ان سے اظہار نفرت کا نہیں ہی نے نیمان ہے ان سے اظہار نفرت ہی اے نے ایمان ہے ہاں جی تو ہماری یہ جو عدقلم طیبہ کے آخری دو پیراگراف ہے علام البیم رحمۃ الََََََََََََََََََََیمنۃَ یہ اسلام کے دو بنیادی جو اعتقادی امور طلّط کہتے اسی کو الوبفلہبود فلّہ ہی بولتے اسی کو داح اور جذب داحیہ اور جذبہ جو ہر انسان کے اندر ہر معلو کے اندر فطری طور پر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس دو قرآن اصول کو بیان کرتا ہے مومن کی خاص خوشیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کے اللہ کی محبت میں اللہ کے دین سے شدید محبت کرنے والوں سے اللہ کے دین کے راستے میں ہر قسم کی قربانی دینے والوں سے آٹومیٹکلی وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے دشمن ہاں لوگوں سے دشمن ہی کرتے ہیں یہ مومن کے فطرات میں ہے قرآن فرمایا اللہ ہاں جی اس ولہ اشد اللہ آ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پیارے نبی سسم کے اصحاب کے بارے میں فرمایا محمد رسول اللہ وََزین امن و اللہ زین ماح و شداء والف محمد رسول اللہ اور جو آپ کے پاس ایمان ہے وہ ہاں جی میں بہت زیادہ مہربان ہیں لیکن دشمنوں پر کافروں کے بارے میں یہ لوگ بہت ساخت ہیں بہت سخت ان کے اندر کوئی نرمی نہیں تو اسے جو ہے حب و بغ کو دافیہ اور جذبات کہتے ہیں یعنی ہمارے پیارے نبی نے ایک مبارک حدیث میں فرمایا ہے جو ہے ثمرت الامان صلاثۃ ایمان کے درخت ایمان کو جو ہے شجری ایمان کو جو پھل لگتے وہ تین ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والحیاء من اللہ آپ نے فرمایا جو ہے درخت ایمان کو جو ہے آپ نے فرمایا درخت ایمان کو لگنے والی شجر ایمان کو لگنے والی فلطین ہیں اللہ کی محبت میں اللہ کے معلوم سے محبت کرنا اللہ کے نافرمان لوگوں سے ان کی اللہ سے دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی و بد رکھنا اور گناہ کے ارتقاب کے وقت اللہ کو سامنے پاتے ہوئے کہ اللہ نے قرآن فرما انکم این تم جہاں بھی میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں اس سے مبارک آیتوں کو جیسے اور آیتوں کو ذہن میں رکھ کر ہاں جی دلہ اللہ سے شرم کرتے ہوئے گناہ سے کنارے کا شونا یہ تین جو ہے مومن کی ای شجر ایمان کو لگنے والی پھل ہے بس معلوم ہوا کہ تو اللہ و طبر ایمان کی علامت اور شجر ایمان کو لگنے والی پھل ہے ہاں جی بس نرواشد جو ہے تعلیمات میں علام البین رحمت اللہ بص نواش علام رحمت اللہ کے ذریعے طلّہ کا اظہار ہاں جی حن ہن اللہ سے اللہ اور اللہ کو او چاہنے والوں سے اپنی چاہت کا اعلان کرتے ہیں اور علام و غزی رعانت اللہ کی زرعت تو اللہ اظہار کرتے ہیں یعنی کسی کو نام لیے بغیر ایک قانون کلی اور فارمولے کی صورت میں طوالہ و تبارک اظہار کرتے ہیں جو کہ این ایمان ہے ایک فارمولے کی صورت میں جس جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول پنجن پاک ان سے محبت محدت کی ان کو مدد کیا ان سے عقدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں دین اسلام سے عقدار رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں قرآن شعدت مغلّہ ان سب پر جو ہے اللہ کی اس عظیم جماعت پر رحمتیں ہوں اور جنہوں نے جو ہے اللہ کے رسول آپ کے اور اللہ اور اللہ کے رسول پنج نپا ان سے بہت عداوت رکھتے ہیں دشمنی کرتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں ان کو عذیتیں دیتے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچانا ہی اپنے زندگی کا مشن مقصد بنا کے رکھے ہاں جی تو یقینی بات ہے ان سے ان پر آپ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چونکہ ان ہنسیوں کو عزیت دے دیا یہ اللہ کے مقدرین بندے ہیں اللہ کے دین کے سب سے زیادہ ہم ہی ہیں اپنے سب کچھ دین کے بلائی کے لیے وقف کر دیا خرش کر دیا دے دیا اور اپنے دامن نے جار دیا دین کی سربلندی کے لئے تو ایسے ہنسیوں سے محبت کا اظہار یہی ان ایمان ان کی دشمنوں سے نفرت کا اظہار بھی این ایمان ہے یعنی تو لہذا جو ہے بعض حضرت پھر بعض حضر لہذا جو ہے بہت انسان کے فطرت میں موجود ہے زینگرہ میں یہ چیز سکھائی جانے والی چیز نہیں ہے یہ انسان کو فطرات میں موجود ہے کوئی اگر آپ کے اولاد سے ہاں جی آپ کے قریبی رشتہ سے ماں باپ کو ستائیں تو فطرتاً آپ کو اس سے دشمنی ہو جاتی ہے آپ کے دل میں اس کے لیے بغذ آ جاتے ہیں نفرت آ جاتی کوئی ان کو پیار کریں ان کا احترام کریں عزت کریں تو ان سے آپ کے دل میں خود بخود عزاز آ جاتی ہے اب یہ جو بات جو ہے بعض حضرات کے یہ کہنا جو ہے کہ علامہ غزیم رانت اللہ اس میں لانت کا ذکر ہے اور کسی پر لانت بھیجنا کوئی اچھی بات نہیں ہے تو یہ گفتہ جو ہے سیرے سے قرآن سنت اور بلاندین کی تعلیمات کی منعی ہے ہاں جی اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے انہیں الفاظ کے ساتھ ہاں جی امیر قبی سر جامدانی نے ہمیں دعوت میں دیا ہے اور باقی بزرگان دین نے بھی اس کے پیر بھی کی پیروی کی ہے ہاں جی کا علما سب نے اور یہی کلمہ طیبہ انہیں الفاظ کے ساتھ نرباش عقیدہ ہے اور جب آپ اس کلمے کے تمام کلمات پر اس کے اندر موجود تمام جو ہے جملات اس پر ایمان رکھنا نرباشوں نے گلحاظ سے آپ پر لازم ہے ہمارے سارے کلموں کے نو کلمے ہمارے اعتقادی امور ہیں ان کو مانے نرباشوں نے گلہ سے ضروری ہے ہاں جی اور اس کے علاوہ جو ہے یہی دوسرا جی موجد قربہ میں بھی یہ کلمہ جنت کے دروازے پر لکھے ہوئے ہونے کے لیے حدیث نبوی ذکر فرمائے کہ یہی کلمہ جو ہے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ایک پنجان پاک یہ کلم اس کے علاوہ جو حضرت شاہ سے علیہ نے جو ہے اگر آپ بولیں اسلام میں کوئی لانت ہی نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے شاہ علیہ رحمان آپ آب دیکھیں پانی میں قضائی حاجت کرنے والوں پر آپ نے وہاں کہا ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے اور تمام انسانوں کے لانت ہے جو شال پانی میں قضائے حاجت کرتے ہیں پانی کو ناپاک کرتے ہیں شا نے فرما ان پر اللہ کے اللہ کے فرشتوں کے تمام معلومات کے لانے تھے میں قرآن میں لانت جو ہے ان لوگوں پر شا نے فرمایا ان پر لانے تھے تو لانے تھے اسلام کے اندر اس طرح قرآن پاک میں جھوٹوں پر لانت بے لانت اللہ علیہ صلاح العمران عید نمبر اکسٹھ میں اس قرآن پار میں اہل کتاب کے ان علماء پر لانت بھیجا جنہوں نے حق بہچانے کے بعد حق کو چھپایا ہے اب رات میں جیت مزہ بسرحمٰن الرحیم دراصل تھوڑا سا باقی ایسا اس میں رہ گیا تھا تو بیچ میں بابر جی شاہ جی بیچ میں دس تھوڑا سا وقف آیا تھا دوبارہ باقی بتا رہا ہوں لوگوں کو تو سچلے درخت جو ہے طول طبارہ کے بارے میں تھا تو قرآن پاک سے بھی جو ہے اعلی کتاب کے ان لوگوں پر جنہوں نے کاغبر س کے بارے میں تعلیمات ان کی کتابوں میں تھا ہاں انہوں نے سب کو چھپایا تو اللہ تعالی نے چھپانے والوں پر حق کو پہچانے چھپانے والوں پر علماء یہود نے سارا کہ ان علماء پر جنہوں نے اسلام کامبر خاطن س الحم کے تمام نشانیوں کو اپنی کتابوں میں پڑھنے کے بعد انہوں نے پہچانا یعنی چھپایا اپنے قوموں کو نہیں بتایا تو ان پر اللہ نے یہ سرہ بغر عائد نمبر ایک سو انسٹھ میں اور اس کے علاوہ جو ہے ظالمین پر اللہ نے قرآن باب میں لانت بھیجا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ الظالمین ہاں جی ظالمین پر بھیجا اس کے علاوہ قرآن باب میں سورہ اعضاب عائد نمبر ستاون میں اللہ نے جن جن لوگوں نے اللہ اور رسول کو ازیت پہنچے ان پر لانت بھیجا قرآن تھے ان الدین یوزون اللہ و رسول الشق وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو ازیت دی تکلیف پہنچائے تو لانہم اللہ اللہ فت دنیا والا ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا اور آخرہ دونوں میں واد العم عذاب المعین اور ان کے لازال نے ذلت آمید عذاب تیار کر رکھا ہے تو ہم جو ان آیات کو سب کو پڑھنے کے بعد جو ہے بس جو ہے ہاں جب اپنی طرف سے بھیج لہذا جو ہے ان آیاتوں کو ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر پس ہاں لانت بھیجنا ان لوگوں پر جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے ان عبادت ہے ہاں ہم اپنی طرف سے بھیجا بیجا جو ہے اپنی ذات اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کسی پر اللہ نے بیجنا جائز نہیں ہے حرام ہے ہاں جی ناپسندیدہ عمل ہے قرآن پاک کے سر صاحب کے عادت نمبر ستاون جواب صاف ظاہر ہوا کہ اللہ اور رسول کو اذیت دینے والوں پر اللہ کھلانے سے اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کو خصوصاً جو ہے اور جن لوگوں نے آلے رسول کو ہاں جی خصوصاً پنجا نپا علیہ وسلم کو ازیہ دی ان سے بہت دشمنی جرابہ رکھا ہاں جی اور رس, رس تو کیا ہے حقیقت میں انہوں نے رسول پاک کو اجیات دی ہے اور جس نے رسول پاک کو ازیہ دیا وہ جو ہے یقیناً جو ہے جس کا قرآن آئے پر آیا جس نے رسول اللہ پاک کو ازیہ دے دیا اس پر اللہ کے مستحق ہے کیا نا رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تم باضم نے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے من آذا فقط اعظہ نے جس نے اسے ازت دی اس نے مجھے عزت دی وہ من آزا نے فقط آز اللہ اور جس نے مجھ محمد کو آزت دی اس نے اللہ کو آزاد دے دی دیا ہاں جی اور آیت میں فرمائی جس نے اللہ اور رسول کا ازیات دی اس پر دنیا اور آس دونوں میں اللہ کی لعنت پاس بس والا مبغزیم لانت اللہ انہ قرآن و سنت کے مطابق کیا نا جی این قرآن و صنعت کے مطابق ہے اور لیکن یہ کہ ہمیں جو ہے امت اسلامی کے اندر کسی جو جو بڑے اصحاب ہیں ان کا نام لے کے جس میں امت کے انداز جو ان کے بہت سے اچھے کم بھی ہیں ان سے کچھ ہوتایں بھی ہوا ہے لیکن لہذا میں کسی کا نام لے کر جانت بھیجنا خصوصاً بڑے اصاب ہے وہ جو ہے شرن اجازت نہیں دیتے ہرگیز ہاں یہ ہمیں حق ہے بھائی جو جو لوگ اللہ نے جو ہے دین ہمیں لینے سے جن سے دین لینے کا ہمیں حکم دے دیا وہ ہے محمد علیہ محمد پیامبن امت کے لیے جن کو ہدایت کے ساتھ چشمہ بنا کے بھیجا وہ قرآن ہیں باقی اصحاب بھی جو ہے قرآن واہل بیت کے تعوے ہیں اور ہم سب بھی قرآن البید کے تعوے ہیں اصحاب کا رتبہ اتنا ہی بلند ہوگا جتنا قرآن الد پر وہ عامل ہوگا کامبر کے تعلیمات پر جتنا وہ آگے چلتا رہے گا سے کا انتہا تک اتنا ان کا رتبہ الچا ہوتا جائے گا جیسے سلمان فارسی افضل مقدار ہے ان کو تمام مسلمان ان کو ان پر کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی اعتراض نہیں سب کو عزت و احترام کی اور رو صاحب جنہوں نے رسول اللہ کے حیات میں شعید ہو اپنے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہاں جی یہ بھی درود و سلام کے لحق دار ہیں اور جو ہے خوش کے بارے میں اسلام کے بعد میں جو ہے ہاں جی مشکلات پیش آئی ان کے زندگی میں بعد میں جو ہے اس وجہ سے جو ہے ان سے چمکویا ان کے ان کے بارے میں اعتقادات میں اس مسائل پیش آیا محمد کے اندر ان کو جو ہے خوش یہ بولنے لگا صحاب سب عدول ہیں ولو ان سے جتنی بھی کوتاہیں ہو گئے وہ نو پرولم کوئی مثلاً ان کی صحابیت پر کوئی آنش نہیں آتا بولتے لیکن ہمارا عاقدہ یہ ہے کہ کل عدول والے عاقدہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تمام اصحب عادل والا عقدہ بلکہ جو ہم اصحاب کو جو ہے ان کی مقام منزلت کی حیثیت سے ان اسلام کے اسلام کی خدمات کی حیثیت سے ان کا احترام ان کا عزت تقریب یہی مان کا حصہ ہے کیونکہ قرآن نے جو ہے مجموعی طور پر احترام کیا ہے ہاں جی لہذا نام لے کر کسی کے لان طان کرنا یہ صحیح نہیں ہے ہاں جی جو ہے جو بڑے ہیں ان کا کیوں ایک اس اسلام کے اندر ان کے بہت سے ماننے والے بھی ہیں خیر خواہ بھی ان کو ہوتا آتا ان کو پنجن پاک سے بھی وہ آگے لے جاتے ہیں ان سے بھی افضل سمجھتے افضل سمجھتے ہیں لیکن ہمارا عقدہ یہ نہیں ہمارا عقدہ جو ہے اس امت میں سے پنجتن پاک علم اہل تھے سب سے افضل ترین ہنسی اور صاحب کا درجہ ہمارا ان کے بات آتا ہے ہاں پینتن پاک اعلم کے بات ان کے حساب میں سے جتنا وہ اعلیٰ مقامات پر ہوگا اتنا ان کے درجہ بڑھتا چلا جائے گا اس میں شک نہیں لیکن ہمارا پامبر نے چونکہ امت کو جو بطور ہدایت دے دیا راہبر الرحنما کے درجہ وہ چونکہ پنجن پاک علیہ السلام کو دے دیا علمہ آلبید کو دے دیا ان تارک و فق وسلم کتاب اللّہ عطرتِ عہل کی عالمِ اسلام کا بل اجماع جو ہے ہاں جی بالجما جو ہے حدیث ہے اس پر اس کی صنعت الحاظ سے لہٰذا جو ہے ہدایت کے ساتھ چلنا ہدایت ہم نے جن لوگوں سے لینا ہے وہ قرآن اور اہل بیت سے لینا ہے باقیہ صاحب کا اپنے اپنے عمل کردار کے لحاظ سے ان سے محبت مدد فطری طور پر انسان کو ہو جاتی ہے جن کے اسلام کے خدمت زیادہ ہے ان سے ہمارے محبت خود بخود زیادہ ہوگا ہاں جنہوں نے جو ہے اہل بیت کے حقوق چھینا ہے وہ تاریخ سے حدیث سے ثابت ہو سیرت کتابوں سے ثابت ہو یقینی باتیں جتنا انہوں نے بیت کو سے حقوق چھ ہے تو اسی حساب سے دل میں نفرت خود بخود آ جاتی ہے اگر نہ آ جائیں تو ہمارا اہل بیت کے ساتھ جو محبت میں ہاں جی وہ معرفت کی کمی کی وجہ سے پھر یہ مشکل پیش آتی ہے ہاں جی جو ہے نام لے کر جو ہے کسی پر لانتن کرنا کرنا ایک منجم فساد ہے مسلمانوں کے درمیان اور ساتھ ہی نام لے کر کسی پر لانت کریں اور وہ اس لانت کا مستحق نہ ہو تو وہ لانت خود پر پڑتی ہے یہ مسلموں کا مسلم کے حدیث ہے اگر کسی ہاتھ پر لانت بھیجیں اور وہ لانت کے مستحق نہ تو وہ لانت کے اوپر پڑتی ہے لہٰذا لانت اور اظہار نفرت کا بہترین صورت جو ہے ہمارے کلمہ طیبہ میں ہے کہ والا مبغزیم لانت اللہ اس سے کسی کی ذاتی توہین بھی نہیں ہوتی ہیں اور جو بھی لانت کے مستحق ہو اس پر پڑے گا جو مجھ نہیں وہ محفوظ رہے گا تو یہ اے نعمان ہے ہمیں چونکہ تاریخ میں تاریخی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کہاں تا صحیح ہے کہاں تا غلط ہے ہاں جی کسی میں کسی کے حق میں لکھا ہے کسی میں کسی کے مخالفت میں لکھا ہے کسی کو البیت کا دشمن چونکہ بہت زیادہ دشمن کسی کو کم دشمن تو تاریخی کتابوں میں صیرات کی کتابوں سے ان چیزوں کو سمجھنا جاننا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے لہذا یہ فارمولے کی سگل میں بین ہو اور بے اللہ آپ اپنے دل کو بالکل صاف رکھ کر یہ اللہ جو بھی جو ہے اللہ اور رسول اور محمد علی محمد کے دوست ہیں اس کائنات کے اندر اسلام اور ان سب پر میری طرف سے میرے ہیں. اللہ تم پر اپنا رحمت ہی اور جو بھی ان کے دشمن ہیں ان سے دشمنی کیا بوس کیا نفرت کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں کریں گے ان سے اللہ میرے اظہار نفرت ہے آجی, یہ جو ہے ان پر آپ نے اظہار نفرت کو جو ہے اظہار محبت کو رحمت اللہ کے لبت سے ظاہر کرتے ہیں اظہار نفرت کو لعت اللہ کے لفظ سے نظر کیونکہ کا حاصل کیا ہے اللہ تو ان کو اپنے رحمت سے محروم کر اس کا معنی یہ تو اسی دعا, دعا کے دعا کے ذریعے سے اظہار کرتے ہیں زین گرہ میں تو یہ جو ہے یہ جو ہے اللہ اور اللہ سے چاہنے والوں سے محبت اور اللہ اور اللہ سے دشمنی رہنے والوں سے نفرت محمد عالیہ محمد کے چاہنے والوں سے محبت کا اظہار اور محبت معدت ان کے دشمنوں سے جو ہے دل میں نفرت رکھنا ایک فرمولے کی شکل میں اللہ جو بھی ہاں جی اللہ اور رسول اور کے آل رسول سے محبت رکھتے ہیں ان پر تیرے رحمت ہو وہ جو بھی ہو کائنات میں ہاں میری ذاتی ان پسند ناپسند کو کوئی حیثیت نہیں اور جو بھی ان سے بہت عداول دشمنی رکھتے ہیں ان کو تو جا اپنے رحمت سے معروم کرے وہ جو بھی ہو ایک فارمولے کی شکل میں اپنے ایمان کا حصہ بنائیں تو اس میں آپ عافیت سے رہیں گے تاکہ جو کوئی غنانت کا مستحکم نہ ہو اس پر ہرگز نہیں پڑے گا آپ کے یہ بندوار اور جو بھی مستحق ہوگا اس پر پڑے گا اور یہ این ایمان ہے لیکن نام لے کے دینے کے پڑھنے کے صورت میں پھر جو ہے یقینا جو ہے جو غیر مستقبل ممکن ہے اس میں چونکہ ہم اپنے تاخیر کے مطابق اس کو لانے تھی سمجھیں واقعی میں وہ لانے نہ ہو تو وہ لانے آپ کے اوپر آ جاتے اور یہ پھر آپ کو فائدے کے بدلے نقصان ہو جاتے ہیں ہاں تو لہذا ان چیزوں سے انسان کو نام لے کر لانتن کرنے سے ہر صورت میں احتیاط کرنا ضروری ہے باقی جو ہے وہ اصحاب کے اندر سے کون کن سے ہم نے ہدایت لینا ہے کن سے ہدایت نہیں لینا ہے یہ معیار ہمیں اللہ و رسول نے دیا ہے اللہ کے رسول نے وہ ہے قرآن اہل بیت ہدایت دین سے لینا ہے دین جن سے لینا ہے وہ قرآن اہل بیت ہے ہمارے امام اور آئمہ جو ہے قرآن قرآن اور پھر اہلت علیہ السلام ہے باقی اصحاب کو جو ہے اصحاب کے بارے میں ہمارا عہدہ یہ ہے کہ جن حسو رسول اللہ کے دور حیات میں آپ کو بڑے ایمان لایا اور ایک اصحاب کے صحفاذ میں رہا اور ایمان پر قائم میں رہ کر ہیں کوئی ایسا بڑا غلطی صلی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوا سے وہ اسلام سے خرچ ہو جائیں اللہ کے لانت کے مستحق ہو کو جائیں کوئی ایسا بڑا غلطی کیے بغیر وہ دنیا سے چل بسا ہے ان کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے وہ سب اصحاب کے زمرے میں آتا ہے وہ سب جو ہے دعا کے حقدار ہے ہاں جی اور ان کی حامد دعا کرنا بھی اِنہیں عبادت ہے اِن ثواب ہے عجیب ہے کیونکہ قرآن نے ایسے اصہاب کی مدہ کیا ہے ہاں جی جنہوں نے جو ہے ہجرت کے اسلام کے لیے اسلام کے راستے میں جانی مالی سب کچھ قربانیاں بھی دے دیا ہاں جی اپنے ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی انہی نیک اعمال کے ساتھ محمد عالم محمد کے ساتھ اسلام کے ساتھ اپنی پوری خیر خواہیاں باقی کے دنیا سے چل بسا تو ان سب کے ہمیں دعا درود پر نبی ہمارے لیے اے نیمان ہے عزاً لہٰذا یہ ہمارے تعلق مبین رحمت اللہ علامہ مدد اللہ اور واش مسئلہ کی جو ہے بنیادی اعتقادات میں اسلام کے اعتقادات میں سے ہر کوئی جو ہے اپنے چاہنے والوں سے چاہتے ہیں اپنے نہیں چاہنے والوں سے نفرت کرتے ہیں یہ ہر انسان اور ہر حیوان تک کے مزاج میں ہے فطرت میں ہے جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے چاہنے والوں کو بھی چاہتے ہیں جس کو آپ نہیں چاہتے ہیں اس کے نیچے جس کے دوستوں سے تک سے بھی آپ نفرات کرتے ہیں یہ انسان کے فطرت میں ہیں لیکن ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے کا معیار دین کے زاویے سے اللہ رسول محمد عالم محمد ہاں جی یہ ہیں یہ اصل یار ہے ان سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے راستے میں سب کچھ قربان کرے وہ محبت کے گیا اور جو ان سے بہت ادابت و نفرت کہتے ہیں وہ نفرت کے آدھار ہے اور یہ انعمان مانے اسی کو دین میں تبلہ اللہ و طب العبرتے ہیں اور یہ دین کا ایک حصہ ہے اور بیجا کسی پر نام لے کے لانتان کرنا شرط میں کسی نے کسی ثبوت کے دلیل کے قرآن سنت کی روشنی میں جو وہ جائز سے نہیں ہے ہاں جی سے ہمارے ایمان بھی ختم میں جاتا ہے اور بیجا کسی سے افراد کرنا بھی خود و گناہ ہے میں اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے ہمیں سچائی کے ساتھ کلمہ طیبہ کو بس کسی کو نام لے کے مسلمانوں کو اعضاء دینا صحیح نہیں ہے جو واقعی میں گناہ قداکار ہے وہ, گناہ وہ اس پر لانے تھے ہاں جی جو واقعے میں نہیں ہے لیکن پروانوں میں تبلغات کی وجہ سے اس پر کہیں ایسا ہمارے ان سے نفرت ہو جبکہ وہ محبت کے لائق ہو اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے میں اسلام کے لیے بھی فائدہ ہے اپنے ذات کے لیے بھی فائدہ ہے اللہ ہم سب کو جن کے جو ہے حقائق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیع فرمائے